السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلات نبی بعد اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سبق میں اللہ رب العزت گائے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں صورت الباقارہ کو الباقارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں باقارہ یعنی گائے کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی بہت ہی مالدار تھا اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا جو بھتیجا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر کے اس کا وارث بھی بن جاؤں گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور الزام دوسروں پہ لگانے لگا کہ میرے چچا کو فلاں نے قتل کیا ہے معاملہ بہت آگے نکل گیا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تلواریں نکل پڑی تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے کرو آپ حضرت موسیٰ علیہ صلاط وسلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ صلاط وسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قاتل کا پتہ چل جائے اللہ رب العزت نے وہی کی کہ اے نبی موسیٰ آپ ان سے کہیں کہ یہ ایک گاہیں ذبح کریں حضرت مصالیہ صلاحۃ وسلام نے ان سے کہا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے ہم پوچھتے ہیں قاتل کون ہے اور آپ کہتے ہیں گائیں ذبح کرو بہرحال حضرت مص علیہ صلاح و نے پھر کہا کہ آپ لوگ گائیں ذبح کرو اور پھر گائیں کے جسم کا ایک حصہ لے کے اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانا مقتول خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی وہ سوال پہ سوال کرتے سوال پہ سوال کرنا اس کے وجہ سے انسان مشکلوں میں پھنس جاتا ہے شریعت زیادہ سوالات کرنے سے منع کرتی ہے فرمایا یا یوہلدین آمن الشیا ان تبدل ایویں زیادہ سوال نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کثرت سوال کو ناپسند کرتے ہیں بہرحال حضرت مسا علیہ صلاحت و نے ان سے کہا کہ آپ گائیں ذبح کرو انہوں نے کہا کہ نبی مرسا آپ یہ بتائیں وہ گائے کس طرح کی ہو حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ وہ گائے کس طرح کی ہو اللہ تعالی نے وہی کی کہ وہ گائے درمیانی عمر کی ہو نہ زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی ہلکی عمر کی ہو درمیانی عمر کی ہو تو بنی اسرائیل کہنے لگے اچھا پھر یہ بتا دیں کہ اس گائے کا رنگ کس طرح کا ہو حضرت مصع علیہ و نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے پھر وہی کی کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہو جو بھی اس گائے کو دیکھے خوش ہو جائے دیکھ کے حضرت مصِ علیہ و سلام نے اپنی قوم کو بتایا پھر قوم کہنے لگی آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ اس گائے کے اندر کس طرح کی صفات ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح کی تو گائے بہت زیادہ ہیں حضرت مصالحہ صلاحت وسلام نے پھر اللہ سے کہا پھر اللہ رب العزت نے وہی کی کہ گائے جو ہے وہ کام کاج کرنے والی نہ ہو حل نہ جوتی ہو کچھ کوئی کام نہ کرتی ہو اور اچھی ہو خوبصورت ہو صحیح سالم ہو بے عیب ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلط وسلام نے یہ پیغام بنی اسرائیل کو سنایا بنی اسرائیل کہنے لگے الان نجی بالحق اب تو حق لے کے آیا ہے لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں خود ڈال دیا اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو کوئی بھی گائے کرتے اس کا ٹکڑا مقتول کو لگاتے تو پتہ چل جاتا لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح کی گائے پھر اللہ تعالی نے انہیں بتائی تھی اس طرح کی گائے ان کو کہیں نہیں مل رہی تھی سات والی بستی میں پتہ چلا کہ اسی طرح کی گائے ہے وہاں گئے تو جس لڑکے کے پاس وہ گائیں تھی وہ پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا دیتا ہی نہیں تھا بعد میں اس شرط پہ اس نے گائے دی کہ جتنا گائے کا وزن ہے اسی حساب سے سونا چاندی اس میں ڈالے جائیں جتنا گائے کا وزن ہے اتنا ہی ان کو دیا جائے بہرحال اللہ رب العزت اسی واقعہ کو بیان کر فرماتے ہیں فرمایا و عید اور جب کالا کہا موسا علیہ صلاۃ وسلام نے لکھومی ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یا امور حکم دیتا ہے تمہیں کس بات کا انتذبہو ہو یہ کہ تم ذبا کرو باقار گائے کالو انہوں نے کہا اتت تاخی نہ کیا تو بناتا ہے ہمیں حضو و مذاق کہنے لگے ہم قاتل کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تو مذاق کر رہا ہے حضرت مصالحِ علیہ و السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان اکو اس بات سے کہ میں ہو جاؤں مین الجاہرین جاہلوں میں سے کالو انہوں نے کہا ادرو اب دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ہیا کیسی ہو وہ کالا حضرت مصالحِ صلاح وسلام نے کہا انََََََََََ یقول بے شک و اللہ فرماتا ہے انََََََََََہ بکرتا بے شک وہ گائے لا فارضن نہ ہو ولا بکر اور نہ ہی نئی نئی جوان ہوئی ہو عوانن درمیان درمیانی ہو اوان بے درمیان درمیانی عمر کی ہو ففالو پس تم کرو ما مرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب کر بھی لو لیکن وہ بعض نہیں آئے کالو انہوں نے کہا ادڑو لنا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے یو لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونحا اس کا رنگ کیسا ہو لون کہتے ہیں رنگ کو کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے حضرت مصع علیہ صلاحت وسلم نے کہا انََََََََََ یقول وہ اللہ فرماتے ہیں کہ انحا بكارت سفرا وہ گائے زرد رنگ کی ہو فاقی ان چمکتا ہو لا اس کا رنگ تصرو خوش کرتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کو کالو انہوں نے کہا ادرو اب دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہیا کیسی ہو وہ کس قسم کی ہو وہ ان البارہ بے شک گائیں تو تشابہ عالینہ ملتی جلتی ہیں ہم پہ کہنے لگی اس طرح کی بڑی گائیں آپ اپنے رب سے کہیں کہ تفصیل ذرا تفصیل سے بتائیں اور اگر اللہ تفصیل سے بتا دے گا وہ انّا ان اللہ اور یقیناً ہم نے اگر اللہ چاہا لمحت ضرور راہ پا لیں گے کالا حضرت مُصالِ صلاحۃ وسلم نے فرمایا انّں یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہ باقارتن بے شک وہ گائے لاد نہ ہی محنت کرنے والی ہو تو سیرالعرض کہ پھاڑتی ہو زمین کو ولا تسکل اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو مسلمہ صحیح سالم ہو لاشی تفیح اس میں کوئی داغ نہ ہو بے عیب ہو کالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا تو لایا ہے بالحق کی حق فضا پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا وما کادو اور نہیں تھے وہ قریب کہ یعال وہ ذبح کرتے و آخر